آدمی کام میں آج تھوڑا ہم کی طرف پلٹتے اگر سامنے پڑیے تو لے نمبر دو سو بلکہ سے پہلے سفر نمبر ایک سو اٹھانوے جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا فتح مکہ بھی اور غزوہ کوائف بھی کپیپ وغیرہ کا مسلمانوں ہجری میں جو حوادث پیش آ ایک سو اٹھانوے نبر میں جہاں تک پڑھوں گا آپ کو بتا دوں گا میں نے آپ کو عرض کی کہ چھوڑ چھوڑ کر ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک اور رسالا ہے اختتاح ہے ایک نہایت اہم بہت اچھا زبردست زوردار کلام ہے یہ سن انیس سو چالیس کا فتوا ہے اللہ چھتوا وہ مل گیا پہلے یہ صرف حقوقت اجین کتاب جو ہے سید مؤدودی کی ان کی کتاب کے آخر میں زمینے کے طور پر چھپا ہوا انہی کا کلام ہے انہی کا فتو ہے اور اب یہ علیحدہ چھپا ہوا مل گیا ہے کسی لائبریری سے تو اب اسے ہم چھاپ بھی سکتے ہیں فوٹو کاپی کر کے تقسیم بھی کر سکتے ہیں جماعت اسلامی والوں کے لیے خاص طور پر اور باقی سب مسلمانوں کے لیے یہ کلام بہت اہم ہے مفید ہے زوردار ہے تھوڑا سا اس سے پڑھ لیں اس کے بعد ہم اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ والسلام للہ وسلم یہ حوادث جو ہے صنعت آ کے نو ہی جی کے اس میں یہ لکھا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو قبیلہ طے کی طرف بھیجا جہاں کا آتم تائی مشہور ہے اس وقت آزم تی تو ہر چکا تھا اس کا بیٹا موجود تھا ادی بن حاطف رضی اللہ تو یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کالا ایک سو منانوے کالا آدی ادی بن حاطف جب کافر تھے وہ کہتے ہیں ما کان من رضول البن العبی کراحت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عرب میں ایسا شخص نہ تھا جو مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم سے کراہت رکھتا اور معاذ اللہ کا سمے آج بھی جب میں نے سنا ان کا نبوت کا دعویٰ تو مجھے ان سے بہت دوری ہو گئی اور کراہت ہو گئی بکون تو راجیلاً شریف اور میں بڑا اپنی قوم میں ایک شریف مہذب انسان تھا اور میں نفسرانی مذہب میں تھا عیسائی تھا گنتو اسی رسی قومی دل نرباہ اور میری قوم میں نرباہ یہ اس فردار کو کہتے جس کو چوتھا حصہ قوم دیتی ہے ہر قسم کی غنیمت میں دیتی تو مجھے چوتھا حصہ بھی دیتے تھے اس لیے میری عزت اپنی قوم گنتو بھی نب سی علادی اور اپنے دل میں میں یہ خیال کرتا تھا کہ میں دین پر ہوں میرے پاس بھی دین ہے کتاب ہے سب کچھ ہے یہ کون ہوتے فکر لی غلام لی ری ابلی ابلی میں نے اپنے اردو کے چرانے والے غلام کو کہا جو اردو پر مقرر تھا کہ اوبلی میری ابلی اجمالن دلول سمانت میرے لیے موٹے موٹے زبردست قسم کے تابع دار یعنی سوار کی بات ماننے والے اور خوب خوبصورت قسم کے یعنی اعلیٰ درجے کے اونٹ تیار رکھو اس لیے فائدہ سمے تھا بجے کی محمد ان کا دا حل بلاس کا غلطی جب تو سنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس ہماری بستی کے ارد گرد پر غالبانا شروع ہو گئے تو مجھے بتا دینا کہ کہ میں بھاگ جاؤں فاطان ایک دن صبح کے وقت وہ آیا فطالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جب چھا جائے تو تجھے کچھ کرنا تھا وہ آج ہی کر گزر آ گیا وقت یار فص ال میں نے جھنڈے دیکھے ہیں اور میں نے پوچھا یہ جھڈے کس کے ہیں بکالی حاضر محمد صلی اللہ علیہ و علیہ مجھے بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تو اجمالی فخلو دی اہلی و تو میں پھر اپنے اونٹوں کو لے کر اپنے اہل کو سوار کیا بچوں کو سوار کیا سما کل تو اہل دینی میرا خارا میں نے کہا کہ میں نسارا کے پاس شام میں چلا جاتا ہوں وہ میرے دینی بھائی نے وہ غلط تو دل تلنے اور اس شہر میں میں نے حاتم تائی کی ایک لڑکی کو چھوڑ دیا یعنی اپنی بہن کو وہ بڑھی عورت تھی ان کو کیوں ہی لے کر گئے اللہ والد کے سوال فلنگ ماں کبھی کچھ شام میں شام میں جاتا ہاں سکونت اختیار کر رہی سخالت علی خری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ابرت پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لچکر داخل ہوئے اور حاتم کی جو بیٹی تھی وہ شکار ہوئی مقتوح ہوئی کبھی مبیٰ آل اللہ رفبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قیدی مندی کو اسے لایا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے سڑے کے قیدیوں کے ساتھ وقت بالا کا رسول اللہ, اللہ شام اللہ کے نبی کو میرا بھاپنا شام کی طرف معلوم ہو چکا تھا فمر رہا تو نبی علیہ الصلاۃ السلام جب قیدیوں پر سے گزرے تو میری بہن کے قریب کے گزرے فقال ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کا رسول غابل واقف اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام لا چکی تھی مگر اس نے اسلام کا اظہار بھی اسے نہیں کیا تو اصول یہ ہے کہ جب ایک قوم لڑے مسلمانوں کے ساتھ اور اس کے اسلام کے اظہار کی کسی شخص سے کوئی دلیل موجود نہ ہو ثبوت موجود نہ ہو تو پھر اسے قیدیوں ہی کا سلوک دیا جائے گا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھا جائے گا غاد الواسب جو ہمارا وفد بننے والا تھا ہمارا ذمہ دار وہ تم بھاگ گیا ون تھا والد والد مر گیا امید ان کبھی اور میں بوری عورت ہوں ماں بھی من خدمت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں کی کوئی خدمت کر سکوں آپ کی کوئی چیز دے سکوں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے پمن عالی میرے اوپر احسان کیجئے من نہ وہ اللہ آپ پر احسان کرے گا بکالا پا واسب کہنے لگے کہ تیرا واقف کون ہے کون تمہارا ذمہ دار اور ترجمان تھا جو بھاگیا کالت آج ہی بن حاضر انہوں نے کہا میرا بھائی آجی بن حاضر اللہ جی فربی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ رسول سے بھاگیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ صلاطت ائیا میں تین دن یہی بات نبی علیہ صلاط اسلام کو کہتی رہی کہتی ہے علیہ میرے اوپر انہوں نے محسان کر دیا کا الفلان میں نے دو لگے ہوئے اونٹ بھی مانگے تو امردیا وہ بھی دے دیے اور مجھے دے دلا کر رک سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے طریقوں میں یہ نقطہ بالکل واضح ہے کہ ایک سخی کی بیٹی سے سخاوت کا سلوک اسے قریب لانے کا باعث ہے اور اس کے خاندان کو اب کیا ہوا یہ ابھی کہتے ہیں فاقت نہیں پکالت میرے پاس میری بہن آئی اور مجھے کہنے لگی لقت فال فیا کا ماں کانا ابو کہ اس نے تو وہ میرے ساتھ کیا نبی علیہ سلاد اسلام نے میرا گمان کہ یا رسول اللہ اس نے ویسے ہی کہا یا یہ غلطی سے ساتھ کیا کیونکہ یہ تمام واقعہ سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اسلام لائیے انہوں نے کہا اس نے وہی کیا جو ہمارا باپ کیا کرتا تھا حافظ یعنی صحافت کی ایک راہ راغبن اور راہبن اس کے پاس یا تو خوشی سے چلا جائے اسلام لاتے ہوئے یا ڈر کی وجہ تو اس کے سامنے پیش ہو جائے بقا اطاو قلم کا مل اتاحان و فلانا گیا اس کو بھی اس نے دیا فلانا گیا اس کو بھی اس نے دیا وہ تو سب کو معاف کرتا ہے اور دیتا ہے کالا تین نبی علی فلاط اسلام کے پاس آ گیا بھائی جالی سن مسجد وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بکال ال تو لوگ بولے بن حاتم یہ ابھی بن حاتم آ گئے تو گئی امان والا کتاب نہ میرے پاس کوئی امان تھی کہ مجھے کتنے امان مسلم نہ میرے پاس کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے پکڑا قبل اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جیسے کہ صحابہ نے یہ چاہتا ہوں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ اللہ عدی بن حاتم کے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دے یعنی اسے اسلام کی توفیق سے بکانا الہیہ میری طرف نبی علیہ سلاط اسلام کچھ کھڑے ہوئے میرے لیے اللہ کی امرا و ماں حاصل کبھی ایک عورت آئی اس کے ساتھ ایک بچہ تھا نبی علیہ السلاط اسلام کو ملی فطا ام لگا علیہ گاجا وہ بچہ بھی کہنے لگا عورت بھی کہنے لگی کہ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی کام ہے فکا و ماں ہما حسہ تذا نبی علیہ سلاد اسلام سب کام چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے گئے اور ان کی حاجت کو پورا کیا معلوم ہوا کہ تکبر کسی صورت لائق نہیں اس شخص کو جس کو اللہ عزت دے کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ عزت اللہ نے دنیا میں کس کو دی اور ان کا یہ حال ہے کہ عرب کے حاکم ہونے کے باوجود ایک عورت اور بچہ آتا ہے اور وہ کسی کام کے لیے لے جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کا کام کر دیتے اور اس سے کس قدر متاثر ہوئے ہوں گے لوگ بھی اور یہی طریقہ تبلیغ ہے پکاما میں آتا ان کی حاجت تو پورا کیا لڑکی نے ان کے لیے وسادہ بچھایا نیچے چٹائی بچھا دیے جلس تو بھئی نہیں اگئی میں بیٹھ گیا حامد الله وسلم علیہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اللہ کی حمد و سنا کی تو پھر دیکھیے انداز تبلیغ ایک عیسائی شخص وہ جو عیسائیوں کا عالم بھی تھا اور شریف آدمی تھا یعنی بڑا آدمی تھا اس کو کس طرح سے نبی علیہ سراج اسلام نے تبلیغ کی اور اسلام کا آغاز توحید سے ہے پوچھتے ہیں ماں یہ پھر رکا تجھے کس چیز میں مجھ سے فرار کیا کیوں بھاگ کیا تجھے یا پھر روکا این روکا لا اللہ اس لیے بھاگ گیا تھا کہ اگر میرے ساتھ مل جائے گا یا مسلم ہو جائے گا یا میں غالب آ جاؤں گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الاح نہیں فلطان اے عدی یعنی تو عیسائی ہے جانتا ہے کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے فکن لا میں نے کہا نہیں فتح مسا پھر انہوں نے کچھ دیر کے لیے کوئی بات کی تم مکالا پھر کہا آئیو فر رکا ائو کال اللہ اکبر اس لیے بھاگ گیا تھا کہ کہا جائے گا اللہ سب سے بڑا تو ہر سیر اکبر من اللہ حدیث یہ معلوم ہے اللہ سے بڑی کہ شہ ہے کل تن میں نے کہا نہیں اب جب نبی علیہ اللہ سلام نے ایک بنیادی نقطہ اس کے دل میں جو تھا تازہ کر دیا اور اس کے احساس کو بیدار کر دیا توحید کے لیے اب فرماتے ہیں شروع میں نہیں کہا اس لیے کہ یہ نہ جائے ہیارا بالو اور یہ خوب معلوم تھا ان کے عالموں کو کہا کہ یہود پر اللہ بدتناک ہوا اور نسارا جو ہیں یہ گمراہ حنیف تو میں نے کہا کہ میں تو بالکل حنیف ہوں سب سے جدا ہونے والا ہر قسم کے شخص ہے اور مسلم ترائی ٹو ہوں یمف پھر میں نے دیکھا کہ چہرہ مبارک خوشی کے ساتھ دمک اٹھا پھر یہ آدھی دن حاتم ہاں کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ سلاد اسلام کے حکم پر کسی انصاری کے پاس رہنے لگا اور ہر روز دن میں صبح اور شام ان کو ملتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ کچھ خوشخبری سنائی ایک نام غالب آ جائے گا اور ایک عورت سفر کرے گی صنع کے حدر موت تک تو اسے کوئی بھی ڈر نہ ہوگا رابطے میں سوائے اس کے سفر کی ثبت ہوگی التو اقول یہ آخر میں تو میں یہ کہہ رہا تھا دل میں آئینہ نصوص ہمارے قبیلے کے شور کدھر جائیں گے تو بڑا میں حیران ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو سن کر اس کے بعد یہ قصہ ہے کابل زہر کا یہ ایک شاعر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم کیا کرتا تھا اور بھی شہرا سے قریض کے تو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ان شہرا کو قتل کر دیا تھا دربا دیا تھا ختم ہوتا کے بعد تو یہ بھی بھاگ گیا سے مارے کہ میرا بھی قتل ہوگا تو اس کے بھائی نے اسے خط لکھا کہ آ جائے وہ معاف کر دیتے ہیں جو قائد ہو کر ان کے پاس آ جائے یہ دھاگا بھوگا ادھر جب اس پر زمین تنگ ہو گئی تو یہ آ جائے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں دو سو ایک نمبر سفح پلم بالا گاتا اپن یہ اشار کے نیچے پلما بالا گاہ بن ذا علی جب تک کو یہ خبر پہنچی کہ نبی علیہ سلاطلام کو جن شاعروں نے اللہ کے نبی کی توہین معذلّہ سفر اللہ کرنے کی کوشش کی جبکہ اللہ نے انہیں ایسی عزت دی کہ ان سب نامراد وہ ڈینمارک والے ہو یا اس وقت کے ہو تب بھائی وہ قاتر ہے اور جب جبکہ نبی علیہ سلاطلام کی شان میں متافی کرتا ہے تو یہ کسی قوم کی تباہی کے وقت کے قریب آنے کی علامت ہے جو کہ اب امریکہ کے لیے الفمب قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ تاریخ نے اپنے آپ کو ہمیشہ دہرایا ہے اور یہ اللہ کی سنت معلوم ہوتی ہے غلامہ نے ایسے کہا کہ جب لوگ مبی نے صلاح السلام کی چاند مبارک میں براہ راست گستاخی کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں تکلیف یا تعاوین یا تباہ تعبین یا متقدمین یا مجاہدین کی ہمیں تکلیف تو سخت ہوتی مگر ہم اس کو بشارت سمجھتے ہم سمجھتے کہ اب کٹائی ہوگی اللہ رب العزت اپنے نبی کی شان کی گفتگا اس طرح براہ راست برداشت نہیں فرماتے اب ان کی باری آئی ہوئی تبھی ان کی موت انہیں پکار رہی اور یہ حماقت پر حمات کرتے چلے جا رہے رشپا کا الا نفسی اب اسے اپنی جان کا ڈر محسوس ہوا فلم بھی بدا جب اسے کوئی بھی چارہ کار نظر نہ آیا کالا تہ مت حافی رسول الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس نے قصیدہ ایک کہا اور اللہ کے نبی کی تاریخ میں کہا یعنی اور مدینہ گیا. فنازل رضی بہنو بہنو پھر ایک بندے کے پاس آتا مدینہ میں جس کو یہ جانتا تھا وہ اسے جانتا تھا فلّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس. عام فضل سے مجھے بتایا کہ میں گیا اور جا کر ان کی مجلس سے مبارک میں بیٹھ گیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نبی اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم پہچان پہ نہیں تھے اور قرآن سے مکہ کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے ہاں کبھی وہی آ جائے تو انہیں چھپی ہوئی باتیں بھی اللہ بتاتا یہ ڈر تو سب کو رہتا تھا حتٰ کے منافقین بھی ڈرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کوئی عائد نازل ہو کر ہمارے راز کو نہ کھول دے مگر یہ سب کو پتا تھا کہ عالم الغیر نہیں ہے اس لیے وہ جانتا تھا اس نے یہ تقسیم اسی لیے کیونکہ پہچان سے فکرا یا رسول اللہ جا کر کہنے لگا رسول صلی اللہ علیہ ان نہ ان کا بنویر کا گا یا گا منا چاہتا آئے بن مسلما اگر کابیر جو کی آپ کی حجم کیا آپ سے امن مانگے اور توبہ کرتا ہوا آئے مسلم ہو کر فحل انٹا کا من آپ کو بول کر دیں گے انجیت کا بھی لوتا نام ہے انا ہے میں اسے لیا نا فرمایا ہاں لیا کالا البل ہے اللہ کر تل میں وہی کچھ فحل ایسا نہیں آسن تو امر آسن بن عمر نے مجھے بتایا انتا سے ایک شخص دوڑا اس نے چھلانگ لگائی پکوالا یا رسول اللہ ڈالو ارو بلہ مجھے چھوڑ دو اللہ کا دشمن آ گیا میں اس کی گردن مار دوں پتوالا ڈا چھوڑ دیں اس کو فتح ناظین اما کانا الحی یہ آ گیا توبا کر کے آیا اور اس سے اب ہٹ گیا جو کیا کرتا تھا تو اس سے ہمیں یہ نقطہ واضح طور پر ملتا ہے ایک تو نبی علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی اور رحمت اس کے بعد یہ کہ اسلام میں توحید کی چوٹی یہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور دوستی کا معاملہ اللہ کے لیے ہو نہ اس میں قومیت حائل ہو نہ ذاتی انتقام کا شائبہ بھی ہو پھر عمل کی قیمت بہت اٹھے گی اور وہ عمل خالص ہوگا نہ کوئی قومیت نہ کوئی ذاتی انار نہ کسی کی شخصیت کے لیے محبت کی وجہ سے اس میں غصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے معاف کر دیا کہ اب وہ اللہ کے دشمن نہیں رہے ہم رہے وہ لوگ اللہ کے دوست ہو گئے اب یہ اختاہ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں یہ سید مودودی کو سوال پوچھا گیا اور بھی علماء کو اس سوال کا ملحت میں آپ کو بیان کرتا ہوں کیونکہ بات پوری پڑھنے سے لمبا ہو جائے گا کا کام کہ وہ پوچھتے کہ اگر کوئی غیر مسلم حاکم یا غیر مسلم تھالم یا پنچ مسلمان مرد اور عورت کے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرے اور نکاح کو فخ کر دیں کہ نکاح ختم ہو چکا ہے جیسے قاضی کو بعض معاملات میں اجازت ہے تو یہ جو غیر اسلامی عدالت کا فیصلہ ہے یہ قابل قبول ہوگا مسلمان کے لیے اور وہ عورت دوسری جگہ عزت گزرنے کے بعد نکاح کر سکے گی اگر کر لے تو وہ عورت کا نکاح جو ہے حلال ہے یا وہ بدکار ہے اور اگر ان کا کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ حرام کا بچہ یا حلال کا وہ ہوگا وارس سے نہیں اس دوسرے قامت کا اس سوال میں سید موزودی نے جو جواب دیا وہ زبردست جواب ہے کاش کہ آج ہم بھی اسے غور سے پڑے اور الحمد للہ ہم کو مانتے اور جانتے اور اس جواب پر کوشش کرتے عمل کرنے کی اور یہ بالکل قرآن محمد کے مطابق ہے کاش کہ جماعت اسلامی والے بھی انصاف کے کام لیں اور ان میں جو صالحین ہیں کم از کم و تفکر کرنے والے وہ عورتیں فرماتے اس سوال میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ صرف غیر مسلم حاکم یا غیر مسلم سال سرپنچ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے حالانکہ سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو عدالتی نظام اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہو کر انسان نے خود قائم کر لیا وہ اور جس کے فیصلے انسانی ساخت کہ قوانین پر مبنی ہو اس کو اللہ کا قانون جائز تسلیم کرتا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ضمنی غلطی یہ بھی ہے کہ سوال صرف فصق اور تفریق کے معاملے میں کیا گیا کہ عورت اور مرد میں نکاح فخ ہوگا تفریق ہوگی کہ نہیں ہوگی دونوں کو جدا جدا کیا جائے گا کہ نہیں کہ معاملات کے متعلق مطلب کیا گیا حالانکہ اصولی حیثیت سے ان معاملات کی نوعیت دوسرے معاملات سے مختلف نہیں سارے اسلامی معاملات میں فیصلہ جو کرنے کا حق رکھے گی عدالت وہ سب میں کرے گی جو نہیں رکھے کسی ایک بند بھی کرے گی صرف نکاح اور طلاق کے معاملے میں نہیں بلکہ جملہ سارے کے سارے معاملات میں غیر اسلامی عدالت کا فیصلہ اسلامی شریعت کی روپ سے غیر مسلم ہے اسلام نہ اس حکومت کو تسلیم کرتا ہے جو اصل مالک الملک یعنی اللہ سے بے تعلق ہو کر آزادانہ خود مختارانہ قائم ہوئی ہو نہ اس قانون کو تسلیم کرتا ہے جو کسی انسان یا انسانوں کی کسی جماعت نے بطور خود بنا لیا ہو نہ اس عدالت کے حق سماعت کو نہ فصل خصومات کو جھگڑے فیصلہ کرنے کو تسلیم کرتا ہے جو اصل مالک اور فرما روا کے ملک میں اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کے باغیوں نے قائم کر لی ہو اسلامک اتر سے ایسی عدالتوں کی حیثیت وہی ہے جو انگریزی قانون کی روح سے ان عدالتوں کی قرار پاتی ہے جو برطانوی سلطنت کے برطانوی سلطنت کی حدود میں تازہ برطانیہ کی اجازت کے بغیر قائم کی جائے ان عدالتوں کے جج ان کے کارندے اور وکیل اور ان سے فیصلہ کرانے والے جس طرح انگریزی قانون کی نگاہ میں بازی اور مجرم اور بجائے خود مستم سزا ہے اسی طرح اسلامی قانون کی نگاہ میں وہ پورا عدالتی نظام مجرمانہ باغیانہ ہے جو بادشاہ ارض و سماج کی مملکت میں اس کے سلطان یعنی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دلیل کے مطابق اختیار کے بغیر کام کیا گیا ہو اور جس میں اس کے منظور کردہ قوانین کے بجائے کسی دوسرے کے منظور کردہ قوانین پر فیصلہ کیا جاتا ہو ایسا نظام عدالت جرم مجسم ہے پورا عدالت کا نظام جرم ہے اس کے جج مجرم ہے اس کے ارکان مجرم ہے اس کے وکیل مجرم ہے اس کے سامنے اپنے معاملات لے جانے والے شریقین مجرم ہیں اور اس کے جملہ احکام قطعی طور پر کل عدم ہے اگر ان کا فیصلہ کسی خاص معاملہ میں شریعت اسلامی کے مطابق ہو تب بھی وہ فی الحال تب بھی وہ فی الحصل غلط ہے کیونکہ بغاوت اس کی جڑ میں موجود ہے دن فرش اگر وہ چور کا ہاتھ کاٹے زانی پر کوڑے یا رجب کی سزا نافذ کرے شرابی پر حد جاری کرے تب بھی شریعت کی نگاہ میں چور زانی اور شرابی اپنے جرم سے سزا کی بنیاد پر پاک نہ ہوں گے اور نہ اور خود ہی عدالتیں بغیر کسی حق کے ایک شخص کا ہاتھ کاٹنے یا اس پر کوڑے یا پتھر برسانے کی مجرم ہوگی کیونکہ انہوں نے اللہ کی رعیت پر وہ اختیارات استعمال کیے جو اللہ کے قانون کی روح سے ان کو حاصل نہ تھے اس پر انہوں نے فٹ نوٹ میں یہ کہا کہ جب یہ ولڈ وار ہوئی ہے تو اس میں کچھ لوگوں نے آزاد ہند ریاست قائم کر لی تھی انگریز کے افسروں نے وہ مسلمان لوگ ہی تھے آزاد ہند ریاست قائم کی ادھر کہیں یہ کس جگہ کی جاپانی لوگوں نے علاقے میں برل کسی علاقے میں قائم کر لی اور اس کو پھر سزا دی گئی اور کہتے جو وکیل نے دلائل دیے تھے وہ دلائل سارے کے سارے اس طرح تھے کہ برطانوی حکومت اصل اختیار کی حقدار ہے اور یہ باغی عدالت ہے اور یہی دلائل جو تمہیں سوچ لینے چاہیے کہ اللہ کا اس سے کہیں زیادہ حق ہے ان عدالتوں نے یہ سری حیثیت اس صورت میں بھی اللہ حال ہی کائم رہتی ہے جبکہ غیر مسلم کی بجائے کوئی نام لحاظ مسلمان ان کی کرسی پر بیٹھا ہو یہ پڑھنے کے لائق ہے اللہ کی باغی حکومت سے فیصلہ نافذ کرنے کے اختیارات لے کر جو شخص مقدمات کی سماعت کرتا ہے جج اور جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی روح سے احکام جاری کرتا ہے وہ کم از کم جج کی حیثیت سے تو مسلمان نہیں ہے بلکہ خود باغی کی حیثیت رکھتا ہے پھر بھلا اس کے احکام کا کل عدم ہونے سے کس طرح مح... اس کے آکاد کال عدم ہونے سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں یہی قانونی پوزیشن اس صورت میں بھی قائم رہتی ہے یہ بہت ہی اہم ہے جب کہ حکومت جمہوری ہو اور اس میں مسلمان شریک ہو وہ مسلمان کسی جمہوری حکومت میں قلیل اب تعداد ہو یا کثیر اتعداد ہو یا وہ ساری آبادی مسلمان ہو جس نے جمہوری لادینی اصول پر نظام حکومت قائم کیا ہو بہرحال جس حکومت کی بنیاد اس نظریہ پر ہو یعنی جمہوری نظریہ پر ہو کہ اہل ملک خود مالک الملک ملک ہیں اور ان کو قانونی کلا سے بے نیاز ہو کر خود اپنے لیے قانون بنا لینے کا اختیار حاصل ہے اس کی حیثیت اسلام کے نگاہ میں بالکل ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی نعیت اس کے خلاف علم و بغاوت برہم کرے اور اس کے مقابل اپنی خود مختارانہ حکومت قائم کرے جس طرح ایسی حکومت کو اس بادشاہ کا قانون کبھی جائز تسلیم نہیں کر سکتا اسی طرح اس نو کی جمہوری حکومت کو اللہ کا قانون بھی تسلیم نہیں کرتا ایسی جمہوری حکومت کے تحت جو عدالتیں قائم ہوگی ہاں ان کے جج قومی حیثیت سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ان کے فیصلے بھی اسی طرح کل عدم ہوں گے جس طرح کے سورت اول بیان یہ کچھ ہے یہ جو کچھ عرض کیا گیا اس کی صحت پر پورا قرآن دلیل ہے چونکہ ساحل نے کتاب و سنت کی تفریحات کا مطالبہ کیا ہے اس لیے محض چند آیات قرآن پیش کی جاتی ہیں چند ایک دو آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں مختصر مثلا انہوں نے آیت پیش کی ہے کہ لم یاہ شریف الفل اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہی میں فل حکم اللہ علی گل سارے کا سارا حکم اللہ بلند و بالا اور سب سے بڑے کے لیے بلا یو شریک حکم ہی وہ اپنے حکم میں کسی فرشتے کو کسی نبی رسول کو علیہ سلاد والسلام سلام شریک نہیں کرتا کسی اللہ الہ الفل قبل خبردار پیدا کرنا اور حکم کرنا صرف اسی کا حق ہے بہت سی آیات نقل کرنے کے بعد اس کے بعد چوتھے نمبر پر لکھتے ہیں اس کے برعکس ہر وہ حکومت اور ہر وہ عدالت باغیانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے نبیوں کے لائے ہوئے قانون کے بجائے کسی دوسری بنیاد پر قائم ہو بلا لحاظ اس کے یہ تفصیلات میں ایسی حکومتوں اور عدالتوں کی نوعیتیں باہم کتنی مختلف ہوں ان کے تمام افعال بے اصل بے وزن اور باطل ہیں ان کے حکم اور فیصلے کے لیے سرے سے کوئی جائز بنیاد ہی نہیں ہے حقیقی مالک الملک میں جب انہیں سلطان یعنی انہیں اختیار عطا ہی نہیں کیا تو وہ جائز حکومت اور عدالتیں کس طرح ہو سکتی پھر قرآن کی بہت سی آیات نقل کی ہیں اور اس کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں پھر جبکہ اسلام کی ساری عمارت تھی سنگ بنیاد پر کھڑی ہے یعنی اللہ کے علاح واحد ہونے پر کہ اللہ نے جس چیز کے لیے کوئی سلطان نہ اتارا ہو دلیل نہ اتاری ہو کسی کو اختیار نہ کسی کام میں اللہ نے اپنے قانون سے فرام کیا وہ بے اصل جس پر بھی وحی کی دلیل نہ ہو اور اللہ کے سلطان سے بے نیاز ہو کر جو چیز بھی قائم کی گئی ہو یعنی اللہ کی وحی کی دلیل سے بے نیاز ہو کر اس کی قانونی حیثیت سراسر کل عدم ہے جو کسی خاص معاملہ کے متعلق بدع یہ دریافت کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہتی کہ اس معاملہ میں بھی کسی غیر الہی حکومت کی عدالتوں کا فیصلہ شرع نافذ ہوتا ہے یا نہیں جس بچہ کا نصفائی حرام سے قرار پایا ہو اس کے بارے میں یہ کب پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بال یا اس کے نافذ بھی حرامی ہے یا نہیں یہ بہرحال دلیل کوئی اچھی نہیں ہے فی جب پورا حرام ہے تو اس کی کسی خاص بوٹی کے متعلق یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی حرام ہے یا نہیں یہ اچھی بات ہے بس یہ سوال کرنا کہ فص کے نکاح اور تفریق بینت گو جین یہ ابھی کو جدا کرنے کے حکم میں اور ایکائے طلاق میں طلاق کے وارد ہو جانے کے بارے میں کہ طلاق ہو ہوگے کہ نہیں غیر الہی عدالتوں کا فیصلہ نافذ ہوتا یا نہیں اسلام کے ناواقفیت کی بنیاد کی دلیل ہے اور اس سے زیادہ ناواقفیت کی دلیل یہ ہے کہ سوال صرف غیر مسلم ججوں کے بارے میں کیا جائے گو ہزار کے نزدیک جو نام کے مسلمان غیر الہی نظام عدالت کے پرزوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہو وہ بے شک یہ افتفار ہو جس کے لیے ہمارے مولویوں نے کئیوں سے بچے بڑھوا دیے اور اس کو بس اس کی اسلام کے غلبے کی علامت بنا لیا تو یہاں پر وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جو غیر الہی نظام عدالت کے پرزوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں ان کا فیصلہ تو نافذ ہو ہی جاتا ہوگا یہ خیال کرتے حالانکہ سندیر کے جسم کی بوٹی کا نام بکرے کی بوٹی رکھ دینے سے نہ تو وہ بوٹی سلوا کے بکرے کی بوٹی بن جاتی ہے اور نہ حلال ہو سکتی ہے کیسی زبردست موٹی کھلی دلیل ہے آج ہمیں سوچنا چاہیے اس میں شک نہیں کہ اسلام کے اس اصل اصل اصول کو تسلیم کرنے کے بعد یعنی توحید کو غیر علیہ حکومت کے تحت مسلمانوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے لیکن مسلمانوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اسلام کے اولین بنیادی اصول میں ترمیم نہیں کی جا سکتی تحید میں سمجھوتا بازی نہیں ہو سکتی مسلمان اگر غیر الہی حکومتوں کے اندر رہنے کی آسانی چاہتے ہیں تو انہیں اصول اسلام میں ترمیم کرنے یا با الفاظ دیگر اسلام کے غیر اسلام بنانے کا اختیار حاصل نہیں البتہ مرتب ہونے کا موقع ضرور حاصل ہے کوئی چیز یہاں ارتداد سے مانے نہیں مرتاد ہونے سے کوئی تمہیں روکتا شوق سے اسلام کو چھوڑ کر کسی آسان طریقے زندگی کو قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ مسلمان رہنا ہی چاہتے ہیں تو ان کے لیے صحیح اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے کہ غیر علای حکومت میں رہنے کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایسے ہیلے ڈھونڈتے پھرے جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے متعارض ہو ٹکراتے ہوں بلکہ صرف ایک راستہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی وہ ہو حکومت کے نظریہ کو بدلنے اصول حکمرانی کو درست کرنے کے سل میں اپنی پوری پوری قوت شرف کر دیں ترجمان القرآن جمادی العرا تیرہ سو انسٹھ ڈگری اور اگست انیس سو چالیس یہ اسلامک پبلشر لمیٹڈ نے چھاپا تیرہ ای شاہ عالم مارکیٹ لاہور سے اور اس اعتبار سے یہ ڈپارٹمنٹ آف موس یونیورسٹی آف پنجاب یہ اس لائبریری سے لیا گیا اس اعتبار سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی شخص نے زیادتی کی کہ ہماری مرضی کے بغیر چھاپ دیا اس کا خود چھپا ہوا اول تو ہمیں یہ مل گئے تو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ استفاد نہ ملا تو پھر اس کو چھپوائیں گے یا اس کی فوٹو کاپی تقسیم کریں گے تاکہ یہ لوگ تانا دینے کے لیے نہیں انہیں جالی دینے کے لیے نہیں غور کریں کہ آج انہوں نے بھی راستہ آسان بنانے کے لیے ایسی سمجھوتا بازی کی ہے کہ جسٹس جس افتخار کے لیے جلوسوں میں یہ بھی شامل ہے جس کو سید مودودی کہہ رہے ہیں کہ کم از اچھا کم جج تو مسلمان نہیں ہے جو ایک غیر اسلامی عدالتی نظام کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے فیصلہ کرنے کا یہ اختیاری غیر اسلامی یہ بازو ہے اور وہ سما کے مالک کی زمین پر بیٹھ کر اس کے خلاف ایک باغ یعنی حکومت قائم کیے ہوئے فیصلے کر رہا ہے تو یہ کتنا واضح فتوا ہے تو یہ پھر ضرور تقسیم کیجیے اور ان لوگوں کو جو ان میں سے اچھے ہیں اللہ سے ڈرائیے کہ دیکھیے آپ کیا کہتے تھے اور آپ نے کتنی بڑی بات کی تھی پاکستان بننے سے پہلے اور آج آپ کدھر چلے گئے ہیں اور کیا ہو گیا فَأَنَّا یہ فکور یہ کدھر پھرے جاتے ہیں انشاءاللہ آئندہ نہیں تو اس کے بعد درخت میں اس کی فوٹو کاپی یا چھپا ہوا آپ کو مل جائے گا ابل تو انہی کی طرف سے حاصل کرنے کی کوشش کریں